دور ترتیبی مذہب لحاظ تھی جادن ضروری تھی دفارت بصیرت بکار کی ذکر یو دا غینا دا مضمون تعداد دو تعداد دو رکوعات و تعداد دقلیمات و تعداد الحروف دے مضمون بیان و ربط دما سبقا صورت صلی او درہم بیان دو مرکزی مضمون چاگیت دعور صورت پہ لے کی گی محور دو سرت پہ کی گی درہم مضمون بیان دو خلاصت سرت او دو حاصل سرت او دو تقسیم صورت اندر مضمون بیان در فضیلت و صورت اشبا مضمون بیان در منشید نزول و صورت وم بیان الانتاجات آتم بیان المشكلات راتوم زمین جذا کل ذکر شی بے شرف صورت کی فتنہ کی سری سرسری سورۃ عمران کے اول مضمون وقول لکھ دیں کہ طول آیات نو سورۃ الاحران دو سو آیاتن بارے رکعات تو سورة عمران شد رکو دے دس وعیتونہ شد رکو دکریمات تعداد تحروف تعداد دھاغی احتمام کلے صاحب قاموس بسائر رضو تمیز کتاب تفسیر کتاب اللہ العزیز جلد اول کے نورفت سندی ذکر کی نظم وردرر دبقائی کے کی آغی کم ذکر کی سویتی آلدقان کم ذکر کری دی نبازو یارات تسلی پدیم سلوبا نکلے کے لیے بات دوسرے عمران در ذرا تلور سوا کیا مارے مشتمل دے ربط تمہ سبا قصرہ یو ارتباط سابق سورت کی چکم مزامین او مسائل و تنور توحید رسالت سکیت صداقت کتاب امنا او جہاد انفاق فی سبی اللہ توحید رسالت جہاد انفاق فی سبی اللہ دکھ مسائل بے عادقی بالبست و تفصیل حاصل ربط بست او تفصیل دمسائل و مذکرو بھی البقرہ رحمان اللہ الہ اللہ تراز تاسوے اللہ یعو دے, دے, سارے سلال دے, کی دکو سارے دے کتب کو کی دی کی دا اتراز جوابات تب سرادی بیان دا حاصل وجنے واحد و دے جربت دماغ سرق سرق کی رد معبود بقرہ اپ قصورتیں آل عمران کے رد معبودن صارہ و چال عمران حاصل رب ایاک انعبدو ولا نعبد البقره كما عبدت اليهود ولا نعبد آل عمران كما عبدت النصارى دیسمی ربتمشم ایاک انعبدو حاصل بعض کو مفاتح کو ولا نعبد البقره كما عبدت اليهود ولا نعبد آل عمران كما عبدت النصارى سنور الارتباط سورہ نبقرہ کی خطاب معلہ یہودو یہ جملے دا ہل کتاب لو فدی سورہ کی خطاب دا ساراو سردے تنظم ارتباط سابق سورہ تر اختتام فدی جملے فانسرنا علا القوم القافرین ندی سورہ کی دا القافرین بیان قافرین سنگدی القافرین علا آل حاضر المرسلہ اللہ لا الہ الا حی القیوم حاصل ربط فانصرنا على القوم الكافرين هذه المسألة الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما من ربط دعوان دا لسرعة داخل لسرعة السلام شفقهم ما كل سرعة كل مصطر بدل الصاتف فقافروا باني فانصرنا على القوم الكافرين لذين سرعة تبتدعك أغم السرعة ذكرك كما سرد نسبب دفاظ رصد إلهه أغم السرعة إله الله لا إله إلا هو الحي القيوم تووم سرحیح بکر کی بیا نو خلاس اللہ بیا نل قنداسور ارحم کم فی الرام کے بیاں خل رحم و ذکر کئی تصویر الناس في الرام جی ساسو شکل اللہ ترویز کے, فراز کے لئے ساس و ترویر تصویر اللہ کے لئے آتم کے, آدم علیہ و سلام و دیر کے ذکر کی بیان دا خلق دا آدم الدم واسل سابقا سورت کی بیان و خلق آدم انی جعلن فی الارض خریفہا دی سورت کی بیان دو خلق سر یعو دادم علیہ السلام اخذو والنزیر سیرکم فی الارحام قیم ہے شاہ نہم ارتباط تو سورت بقرک بیان و خلق آدم علیہ السلام من غیر ابن ولا امن دی سورت کی دامنی نزیر ذکر کہی خلق د صالح سلام دے من غیر ابن دو قبلید تمثیل غریب بالاغربنا تمثيل الغريب بالامر ام بالاغرب حاصل ضرب تمثيل الغريب بالاغرب لقد سنجر سدی کر کے یہ یونک سپتھم نمبرات کی گورا تمثيل الغریب بالاغرب انما صل عیس عند الله کما صل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون اتفندم نمبرات خاص ضرب سنبقر کی بیان د خض ادم علیہ الصلوۃ والسلام بلا ابن ولا ام من تمخس نعلیہ اور سلط عال عمران کی بیان دخلت سلام بلابن لسم بکرکی بیامت اور بیان او دغیر فارہ بشارت اولئک الہو دب ربیھ مولاکھم الملفلحون او بیان الکافر او دغیر فارہ تخفیف ان الذین کفروا ثوابنا رحمانہ ولم ترذھم لا من ختم الله علی قلوبہم لهم عذاب عظیم ذی سورت کو اخر کے ذکر کئی ذغم مضمون بیان المتقین او دغیر فارہ بشارت بیان الکفار او دغیر فارہ تخفیف ذی سورت کیم ذکر کی ذکر کئی داغی وصار علا وغفرت من معدت او حاصل دربت لسم دن کے اول سورت اشارت بیاد القفارترتم صورت ابتدا ذکر کی بیان دا غیر دا غیر صاف بشارت. بیان او اختتام بیامتین اور تف اللہ لال تب جہ حاصل بشارک متین بل فلاح ختم دے بھو بشارک متقین بل فلاح یہاں جین منس بیرو ساب تف اللہ لال تہوسم اتنا ارتباد سرب بخر کی بین الافاف المین امت خدل اور بیان الفصاف المین سوریبران کے بیان اوصاف الافاف من منہ کتاب من دغ ما خذ گورہ آخر کےہ ی سر کمسللم نبرات وم من آ کتاب نام يؤمن بال الله نوزلے کو مز لہ مخ ش الله نر سون بات الل سمن قریلا او لا رما ج رویں درب بم ان الله س صاب حاصل ربط دوسم سے بقرابتدا کے بیانو افصاح الممنين من حاضح الأبہ دعا آل امرال پر آخر کے اف کتاب بہ ما خذ ص۔ يَوْمَ كَمْ سَلَامَ يَوْمَ كَمْ دُسَامَ لَبْرَاصَ إِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا جَارِسَمْ نو سروشم نمبر مندی خرد اللہ کردن ہسنا مندی خرد اللہ کردن ہسنا منظدی خرد اللہ کردن ہسنا نہ من زلدی لذي... من من لذي... منشد سوال من منظی خرد اللہ خردن کسی ویم نمبر محمد خرد اللہ کل کس نصورت حاصل دارت چکو دو سبب اندتر ختم نمبر آق کی منشل سالوہ منظل اللہ چکردو جی اللہ کردنا سارا سکتے چا اللہ تک کردوار کی لیہو دیتراز و کامینو چا اللہ محتاج چک کردواری جواب لکھا سمی اللہ و قول اللہ لذین قاروین اللہ و حقیرون و نحن اغنیاء یقین اولادلہ اللہ و ینادو یا حاکہ سانو چھوائی چا اللہ محتاج دے ذکر کردواری و نحن اغنیاء سرکو ما قول سوالو دعا و ذکر دعایم علیہ سلاد وسلام ذکر دعا علیہ سلاد یو سولو نمبر وبس بھی سولم بین الخم سورت سوالو دعویبراہیم علیہ سلاد وسلام دعد براہم علیہ بارت نبی علیہ السلام کی یو سلو یو کم درشم نمبرات محمد کتابہ کتاب الحکمہ سنتنا دلحکیم ذکی کانسلاحکیم دی سورت کی بیاں ابراہیم علیہ سلاد السلام کی بیان نبیل جو و دا قدمن اللہ سنے بکر یو یوسر یو کم درشم نمبرات کے دعاء ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فی بسد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم کی بیان دی اجابت دعاء دو ابراہیم علیہ السلام چا دعاء ابراہیم علیہ السلام اللہ قبولک اور شان فقبر اگے مصائف والے مشتمل راوی لے کو احسان وک بحلک معنی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من البذم یقن لنا سانک من انبار دعاء ابراہیم علیہ السلام قبولک بحق نبی علیہ السلام کی شرائی کی بھی کی غامر تہذیب الخلاق سے تنظیم یا او کی امبر و الاخلاق سیاستی میں تم بارش بان دربد کی دو سورت آل دو ما سبق مضمون مرکزی تقسیم اور اجمالی مسلاس دی میں درے محسن اللہ قل تراخر فردہ دی دا جہاد اللہ ترغیب او سیکرطا دشن کا باب اول کیش پارس آیتونا شہد اللہ فرے اور دی حاصل بیانو مسائل ستا بیان دا مسائل ستا اول مسئلہ دا توحید اللہ لا الہ الا ہم جو مسئلہ بیان دا جلو سلاسا عقلی نقلی او وحی دریب تخیف اندلہ دینک حربیات اللہ لہم اعظام شدید تنورم دفر اتراز دا یہودو دنسارا اندلہ کانون دنو آیت سامنے لے گی ابن وطمین شیف قضب صاحبی خواب کی دعوی ماخص جو شخدم نمبرات والنزی انزران لے کر کتاب انو آیات محکمات انو انو ملکتاب حاصل دا جواب لفظ ابن کراگلے دے نداد تشابیحات رہے دے خوبتر شابیحات سفر سے کتل قاب داہ لے دے فام اللذی نے فی قلوبی حفظی اغنفی تبیعون ما تشابہ من امتغا فتا امتغا تاوی ب ظم تعریب و میات تفلی ضرورو داخل شوبانے ہلی د غبانے کله ہل ز با فررس دامال اطلاضات کای دا رب بنا لا د د قلو بنا بعض الله سنا ناملله دل ک رحم ال کالو حاب چم تضیحید مننت او ترکیب ال لا خ رحا او او ععمل همنا تضحید مننت دنیا تلغب اللا خی او باید د خبری چې کصد دمال۔ شہد اللہ کل مل نمبر آٹھ پدے کہ بیان دو مسائل سے تو اول مسئلہ توحید مرباحر بالادلہ ماخذ اولا قال الله ان لا اله الا هو قد نادى فرش بيد اعتراض سراؤں چه تائمن ولي شيء وسال السلامت فقذم سابقوں کے جواب لاغ موخر فن الذين وترك الكتاب الا من بعد ما جاء المل باقی وحاصل ده 10 مزن بغات دا بگدس کڑے بوغاتو اور دل خلق بوغاتو کتابونی کی دس کئی ان خلق کی د فرزار ردف من درج دس و من دو طرف الی ذین الکتاب شدا دس مل بوغاتن ان خال اد خال ایند ر کڑے ال فرزی بن اوتے دریب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفین حاج ک بکول سن تو وجه یوم التبان وكل الذين الکتاب الامین لو افنا وسلور مسجل للمعاندین من ضمن بيان ذو سابقه او قبهو دهل حساب يتولي اراء او قتلهم ياو زي ما خص الذين كونوا بيات الله والنبيين بغير حق ويكذبون الذين يامرون من قسم من الناس وينشرون بيان او اشفقم تحوي ذلك بيتنا اشفقم كيف جاءنا اليوم النار فيه في كل نفس ما كتبوا هم لا يظلمون در باب قل لله مالك الملك الكتاب تعالوا الى كتاب بيننا افي کتاب الکیال کتاب تعالی الٰہیہ کی لمس بنا کریم سوام بینا و بینکم 23 پیج نمبر 84 حاصل دریم باب بیان المقاصد الاربعہ عالیہ در قران کریم توحید رسالت علاقت کیم ایمان علاقت کتاب ایمان بالآخرہ اور تفسیر در جواب تفصیلی پشجرہ سبد ثالث سلام سادات علیہ السلام نا حاضرن صلی اللہ علیہ ان الناس فادم نوح و ابراهيم و ال ابراهيم جواب ثالث سلام بن سرت ال او ال ابراهيم بن نفقان ایسا من ذریعات آدم او ادم مخلوق کو تاسمانی نبیدیم اتنی اغم مخلوق شبے کیف ہے کونہ الہا بیترگی دا الہ گردیم او پین دلس دلائل پین دلس دلائل فا عبدیت او ابن دیت دیت سلام تکم سلویک برات اللہ اللہ شاہم نبرات اللہ شاہط وخت براتیم ہا السلام مباحلہ اس بعد اب جت حاصل او کر صلی اللہ علیہ ان هذا له القصص الحق دا بیان دمور دا دا دے سارے دنیا بارہ داسل داون کتاب تحلیل تحریم امیر میں تحریل قل يا آل كتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله اول خباثت اتخاذ الاحبار والرهبان في التهليل والتحريم ادعاء التهريض والفرار من النافقين ولا تتخذوا بعضنا بعضا اربابا من دون الله ذم خباثت محاجات الباطل محاجات الباطل جبرائيل عز وجل دين بني يهود في ضمن برات محس <سؤال> و اذ تايفت بمن الكتاب لا يذل لكم اتبع ابن برات او تنرم انكار الايات لا مخص يعني الكتاب لم تخرون ميات الله وعظم تلحدون او في الزفت البيس الدين على الضعف لا مخص ايان يعني, يعني الكتاب لم تلسوا الحق بالباطل وتقوم الحقات تعلمون فقم ارتداد الضعف لا مخص وقالت تايفت بمن الكتاب يا من بالذي انزل على نسنام الوجه النهار ذا قسمه كمن صوبي بجوره والقران انهم يجهدون وسيد يهوديه ذا ما خذ داغ البنات ولا تؤمن الا بما تبع دي لكم قل ان الهدا هو الله حي تخذ بالسباء وتتم ايات زحاب... في من شمارو. من قول ما فزحا ترجمه بالذكركوا صرفهم خبايا سمرو نهم قولته يهود الذين سوى ولا تؤمن الا بما تبع دي لكم قل ان الهدا الله حي تخذ بالسباء وتتم اثم خيانات اثم خيانات داغ منهم ان بديننا الله ع إ معضم ت ن خقاائ ظلكبيند قال ل سانا في الأؤمينسبيل قول على العالم الق وهم يا نموننا نهم نح تحري الله الكتاب نهم تحري اللاال کتاب شابنا بلات وإن بالهم نفريقييننا عن س بال الكتاب تسب من سال اسلام امرو اللہ کونو من دون اللہ کونو ربانی موتاب يو رسم تولي أو إعلاق عن اتباع الرسول مع خص وإذا خذ الله يصعق النبيين لما من كتاب وحكمة سمجاكم فمن تولى إعجابت عن برات فمن تولى بار سالك فولاك هم الخاسفون ذو بعد الإيمان لغي ما خص في ذات عن فَيَخَافُونِ اللَّهُ <سؤال> قَوْمٌ كَفَرُوا بِالْإِيمَانِ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الصَّالِحِينَ جَاءَكُمْ افْتِرَادُ شُبَيْهٍ و تحریم کیرام کی دو کو حرام حرام جواب کلام لبنی اسرائیل حرم من قبل سوال ختم تحدید جہاد اور جماعت و تلک و حفظ لاوزری اصول بنیادی اصول جو بنیادی اصول لاوزری بنیادی اصل د تنظیم د فرع اتحاد علاقدا منصبات د اتحادات جوړ شي میشوی قالوی ذکاری بحث نشی اکی دیونی مختلف عقیدے والا رائے شین چرتے اتحاد جوړیږي اغه د بنیاد فرع ثورزی وی بیرال ختم شي تنظیم الجماعات تفارا اصل اول بنیادی اتحاد علاقدا ماخص یا انجوہ الذین آمرت لکلہ قطواتی و لا تموتن اللہ و انتو مسلمون چلٹول ارکان جماعت عقیدہ با اسلام او ایمان وی عقیدہ ایمان دیم عمر منتظم او رکن اسری لتعصیل جماعت عمل بالقرآن قانون قرآن ماخذ واتسمو بحبل اللہ جمعیہ جماعت جمع جوڑ جو جو جو کے فیسری کے دا انگریز فا قانون بالی دا خلق فا رواجون بالی واتسمو بحبل اللہ جمعیہ و لا تفرق و او خبر جماعت پالیم اور جماعت بنیادی اصول کیوں خودی شو جماعت مرزم شو اور ترقی اسباب سلوک پندرہ نمبرات فعلو من خیروھر نہ مال لگوئی جب لڑم نئی مال بلگے فعلو من بلگے نہ پتنگ کیا ہر کر مجھ و ترقی پکڑا کوشش کی جماعت دا کے بدا سے واقعات بدر و از غد على تفرین خمشا حاصل جنگی بدر کی تاث لگ ہوئی لیکن تاس کی تاسے کہ سورے ناول د بیت فاکہ یوس تابی ذمیر بھی اللہ تعالی برے ذر کا جویا قسانم قتل کد کافرن ویا قسن کہ جانراوس جنگ بدر کی تالی سبق دے دار وا کہ یمندر کے تاسو ڈیر ہوئی لیکن تاس کے رازات اندماپ دا کے دا داخل شو آزاد دے غیر و تاس خلاف ہم دا امر دا بیان کو واسیتم بم با ما را کو مات حبین ش غزرتل کشتم بہ اللہ الذکر ان الجہاد اور ترقیبات انفاق زجر دفع دمتقاسین فی الجهاد زجر دفع دمخلاو یا اللذین آملالاتا کل ربازعف مضاعفتا او صاف قبیحد یہودو او صاف قبیحد منافقینو اختتام دو سرک بر جهاد ایسی اختتام دو سرک اختتام دو سرک بہت ترقیب الجهاد بانے یا فضیل دام کر فضیلتر سیر ذکر کئی یور وات ماری الا صاحب صاحب, صاحب, على صاحب قانن قانن او گیا بتا او فرخان مین سواب سو ری زمان او کیا متان مانا ری او, او فرح خان یا پر شکل دا دو بانی من چیری سواف دابو ری سب بے جوڑ کرے اور دا فاسفی سورے دے ماسی دابو مائیں باہری رتن پروات پرماتمان ذکر کی جا مسلم ذکر گئی دابو مام باہری رتنا نہ ہواوان و لئے <سؤال> تاسو اگا دو سوری اگا دو رسولتون اچ پر شاند المنیرتان مالا <سؤال> سی ازا <سؤال> اگا دو سورتون اچ <سؤال> پر شاند سور باری پھلکی دون کری المنیرتان و لئے تاسو اگا دو سورتون چاوہ پھلک بین فرز قیمت کی برخانوی یا جی آنی یزلانی علا صاحبیما راضی و فرزق احمد کے اصور وقعی فقاربانی فقاردی دارمانی کہ انہما غمامتان او غیابتان او فرقان یحاجانی عند ربیہ بیوم القیامہ دا غرف آرم اپنے محاج مراز رکی اللہ حضور کی او دا غرف آرم سفارش کی دا بیان دا فزیرت دی صورت بیان دا منشید نزول صورت منشاد نزول صورت ذکر اتنا ذکر نور ذکر پڈیر کا وفود شروع شد او اسلام زی و جنان سنت الوفود کی سلام کی دن اعتراضات ان شروکنف نبی علیہ السلام عارف بارد اولویت تیرسال جاغے الہ دے لکہ حقن دا حقنا دا سی کارون سا جریگی چاغہ دا اولویت مری جو اندی کول برگے مرض وارا اناغا معجزات تی دی دلیل دا اولویت ہوا اوقت ابن ویل شیب قدوب صاحب قوی کی نبیر طرح دے دا, رشتا دا, دا کی دلیل دا جواب گے تقریباً دا صرف حالت السلام کی بیاں دہالتلام دفعاتی حالات نے سلام جی اور سان باری داغی درب شرانو سید ابو ہرسا دادری برانو داقبارہ ذکر کی جدے ابیر سید کیوں نہا منتظر عالم وادری مشران اور شران دادری قسم عاقب سید ابو حار او اخلاق کی منازلہ کے آج شروع اوسل ہے دو, جو دو جوڑے دا کی دو جوڑے کے امین میں جی جواد سب ہارسا بیان, ال... بیان در سورت ممتاز اللہ انہو لا الہ الا ہو لا اللہ دعو الله عید الحکیم دیب سورت ممتاز نجر جبابات دفر تلازا سراؤد نجرات دیہ متا میاں دش شجر سب سالس سر سرم سب آدم ادلا آدم ور ابراہیم ادلا مش جر سبس رم س سنورا ممتاز فی بیان عز المستفین سجم ذکر کا عجز المستفین خمسو عجز ذا نیاز السلام حنا بنت فاقذا ان كنت تسمی لانی عجز ذو مردس علیہ الصلوۃ والسلام ان الله يرزق مج شامغ نسب عجز ذکر سلام علیہ السلام اذ کا سموا عجز فلتو الله يفعل ما عجز عجز فاز علیہ السلام والسلام ان الله ربی و ربک فاعبدوا ھذا صراط المستقیم ھذا صراط الذين تفضل بذ الذ سالہ مختلف ممتاز و تفصیل و حری بال سرات و سلام تبصیل آدم فا عطا فضو صلی اللہ علیہ وسلم برات کی تمسیل دے صالح صلی اللہ علیہ وسلم بل آدم کیا گا بے ابین او من لے دام بے ابین دیا پکلی بے دے کنفیدہ دے اکھو تاس و مخلوق وائی خالق جنہ وائی نسران کے بید دی دعوت اولیہ سلمہ کوئی انم سر عیسائن دلائی کم سر آدم خلقہ من تراب خلقہ من تراب, خلقه من تراب دائیں کے فوق ممتاز نے فرمایا دغ سالس خوی سے جب ذکر کا خلاصہ کیا بیان اخبار سازنے کی تاب صفہ اعتراض اہل کتاب السلام فوق ممتاز و ممتاز فبیاں الامور انتظامیہ و سرا الامور انتظامیہ کیم ل تاسیس الجماعت او تم ممتاز فبیاں دائن العشر و سرا ظفر ذبیت اللہ تذبیثارکم من دونکم فبیاں دائن العشر و ظفر نہد اتخاذ درازان سے غیر او اوم دا ممتاز دے دا نا و ممتاز دا بدر نحم ممتاز ممتاز ترغیب الجہاد ترغیب امتیازات مشکلات داؤ مسئل معرفت مارفت ابتدار کے ضروری دے حالف <تصفيق> اللہ